مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں حضرت سعید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی کیا وجہ ہے کہ آپ نفری روزے کم رکھتے ہیں ارشاد فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ روزہ رکھنے کے سبب تلاوت قرآن نہیں کر سکوں گا کیونکہ تلاوت قرآن مجھے روزہ رکھنے سے زیادہ محبوب ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑا نام ہے قرآن پاک کے حوالے سے صحب رسول ہیں ان کا یہ قرآن کی تلاوت کا جذبہ تھا یعنی روزہ نفلی روزہ جس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے حوالے سے جو وجہ بیان کی وہ کیا تھی کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکوں گا تو قرآن کی تلاوت کا یہ جذبہ انہیں نفلی روزوں سے ماننے ہو جاتا تھا تو پتا یہ چلا کہ ہمارے صاحبہ کرام مردوان کو قرآن مجید کی تلاوت سے کس قدر رغبت ہی یہاں یعنی یہ ضرور ازاد کرتا چلو یہ اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم ہوتی ہے کہ کسی بندے کو کسی عبادت میں زیادہ ذوق و شوق عطا فرما دیتا ہے کوئی کوئی آپ کو ملے گا جو روزے بڑی کسرت سے رکھے گا نفلی روزوں سے میری مراد ہے یہاں فرض روزے تو رکھنے رکھنے کوئی آپ کو تلاوت زیادہ کرتے ملیں گے کوئی آپ کو نفل نماز زیادہ پڑھتے ملیں گے کوئی صدقہ و خیرات زیادہ کرتے ملیں گے کوئی ماں باپ کی تا تو فرما برداری میں زیادہ وقت گزار رہے ہوں گے نارملی طور پہ نہ اس کو آپ تلاوت کرتا دیکھیں گے نہ اس کو عبادت زیادہ کرتا دیکھیں گے نہ اس کو روزے نفلی رکھتا دیکھیں گے نہ اس کو آپ مسجد کو ایسی عبادت کرتا دیکھیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ گھر پر اپنی ماں کی خدمت بہت کرتا ہو اپنے والد کی خدمت بہت کرتا ہو یہ بھی ایک عبادت ہے نا اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا تو یوں اللہ تعالیٰ کس کے لیے کون سی عبادت آسان فرما دے یہ اس کی اپنی مشیت ہے تو یوں ہم کسی کے اوپر کلام نہ کریں کہ یا تم یہ نہیں کرتے تو میں تو یہ کرتا ہوں تو وہ جو کرتا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے بعض اوقات البتہ یہ کہ ہم سے ہر ایک کو چاہیے کہ عبادت کا جدول بنائیں ہمارے جدول میں تلاوت بھی ہو روزے بھی ہوں نمازیں بھی ہوں نفلی نمازیں بھی ہوں تاکہ ہم مزید اللہ تعالی کا کر پا سکیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آپ کو ہم روموز اوقاف کے بارے میں بتا دیں آج ایک نئی چیز بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے گی لیکن آئیے چلتے ہیں روموز اوقاف کی طرف دکھائیے ذرا آج ہم روموز اوقاف میں اپنے مدنی کے ناظرین کو کیا کیا دکھائیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج آپ کو ہم سلے دکھائیں گے یہ صلے یہ اس کو اسکرین میں دیکھے یہ الوصل اولا کا اختصار ہے یعنی یہاں ملا کر پڑنا بہتر ہے قرآن پاک میں یہ آپ کو کہاں نظر آئے گا یہ علامت کہاں نظر آئے گی آئیے وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیے یہ فلے آ گیا ہے نا اب اس سے کیا مراد ہے یہ علامت کی چیز کی ہے کہ یعنی یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے یہ الوصل اولا کا اختصار مخفف ہے ایک تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ یعنی یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے آگے لیں یہ الوقف کا خلاصہ ہے یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے یہ بھی علامت آپ کو قرآن پاک کی جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ علامت نظر آئے گی ذرا دکھائیے قرآن کریم یہ آپ کو نظر آئی یہ وہ تو اس کے متعلق کیا لکھا ہے کہ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے یہاں پڑھتے چلے جائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے ان رموز و اوقاف کو درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کھول چلائیے رجوع کرنے کی توفیق ملی ہے ابھی یہ شاہ فرمایا کہ جو عرصہ بیس سال سے پچیس یا تیس سال سے قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتے تھے ابھی الحمد دعوت اسلامی کے مادری ماحول کی برکت سے ان کو اصلاح کا رجحان ملا ہے پاک کی اصلاح ہو گئی تو اب یہ پچیس تیس سال کی نمازوں کا کیا بنے گا اس کی رہنمائی فرماتے جزاک اللہ خیرہ. آمین و اکم دیکھیے اس میں ایک کال پر تو یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ پچھلی نمازیں کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی کون سی تلاوت کی تھی کون سی تلاوت صحیح کی تھی کون سی تلاوت غلط کی تھی اچھا پھر نماز میں نماز کے صحیح اور غلط ہونے کا تعلق صرف قیرات حصے تو نہیں نا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی تلاوت اگر درست نہیں تھی تبھی آپ کی نماز میں پرابلم ہوگا کیا میرے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پتا ہے کہ نماز کی شرائط کتنی ہے اگر شرطیں پوری نہ ہوئیں پتہ ہوتی ہے عموماً لیکن کتنی ہوتی ہیں اچھا یہ شرط ہے یا نہیں ہے بعض اوقات اس کا نہیں ہوتا اور نماز میں شرط کا اتنا اتنی ہے شرط کی ویسے اپنی اہمیت ہے ایزا شرط فاطر مشروط اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے تو نماز میں شرائط کا لحاظ رکھنا پھر نماز کے فرائض کتنے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہے کون سی ایسی باتیں جو شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ اس کا ہمیں علم میں ہے یہ معلومات حاصل کریں اور پھر دیکھیں کہ میری نماز درست ہے یا نہیں ہے پھر نماز کے واجبات دیکھیں پھر نماز میں وہ چیز دیکھنی ہے جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے مسدات صلاح کون سے ہیں مقروحات کون سے ہیں بہت سارے چیزیں دیکھنی ہیں اس کے لیے مشکل کتاب نہیں آسان کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں نماز کے احکام یا میرے لئے سنتی کتاب ہے اس میں نماز کا پورا بیان موجود ہے عام اسلامی بھائی کے لیے بہترین کتاب ہے اس کو دیکھ کر آپ اپنی نماز درست کر سکتے ہیں اس طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ وہ اسلامی بہنوں کی الگ کتاب ہے کیونکہ کچھ مسائل ان کے جدا ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کی تہارت کے بہت مسائل ہوتے ہیں جیسے نماز میں تہارت شرط ہے ٹھیک ہے تہارت شرط ہے جیسے تلاوت کا اس وقت ہم سیکھ رہے ہیں کہ نماز کے لیے تلاوت کتنی ضروری ہے خیرات کتنی ضروری ہے تو تہارت بھی نماز کا شرط ہے بدن کا پاک ہونا کپڑوں وغیرہ کا پاک ہونا پھر اس کی بہت ساری صورتیں ہیں پھر تہرت سا تہرت کبرا یہ ایک الگ مسائل ہیں میں آپ کو مشکل نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو صرف بتانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں نا میتھمیٹکس بھی آپ نے پڑھ پڑھ کے پڑھا نا اتنی آسانی کے ساتھ تو آپ نے میتھمیٹکس بھی نہیں پڑھا پھر میتھمیٹکس پڑھتے ہیں ایک تو حساب کتاب پڑھتے ہیں جیومیٹری پڑھتے ہیں پھر, پھر الجرا پڑھتے ہیں بھائی آپ بتائیے کیا کچھ پڑھ پڑھ کر بھی کچھ بھی نہیں پڑھا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا بازوں کا تو دیکھیے اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں اسی طرح سوشل اسٹڈیز الگ پڑھ رہے ہیں تو, پھر پاکستان کا تو مطالعہ اکنامکس اب الگ پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے سبجیکٹس الگ پڑھ رہے ہیں سائنس میں جاتے تو بایولوجی ایک الگ دنیا ہے تو فزکس ایک الگ دنیا ہے تو کیمسٹری ایک الگ دنیا ہے اتنے سبجیکٹس پڑھتے ہیں آپ, آپ اس میں تو کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے ایک کسی بھی ایک پروفیشن کی طرف جانا ہے آپ کو دس دس بارہ بارہ سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں تب آپ جا کے اس پروفیشن کے اندر کسی طرح کی کوئی قابلیت اور اہلیت پانے کی کوشش کرتے ہیں آپ قرآن کریم اور نماز جیسے ابھی بات نماز کی چکے انہوں نے نماز کا سوال کیا تھا اس لیے میں نماز کی کچھ آپ کو وضاحت کر رہا ہوں تو نماز کے حوالے سے صرف قیراعت کا مسئلہ نہیں ہے آپ طہارت کے حوالے سے غور کریں کہ کیا طہارت ہماری درست ہے یا نہیں ہے پھر تہارت کی قسم کتنی ہیں طہارت میں پھر غسل بھی آ جائے گا طہارت میں وضو بھی آ جائے گا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اس کے متعلق آپ کو ہمیں پتا ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں کپڑے دھل ہی رہے ہوتے ہیں پاک نا پاک کپڑے بازوں کا ساتھ دھلتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے یہ میں صرف آپ کے لیے اشارے بیان کرتا ہوا جا رہا ہوں ظاہر ہے کہ اس مختصر سی میں نشست کے اندر آپ کو بہت ساری باتیں ڈیٹیل میں جا کر نہیں سمجھا سکتا جسٹ ایک آپ کے لیے سمجھیں کہ ایک ریڈ الارم جلانے کی میں کوشش کرتا ہوں ایک لال لال الارم ایک مطلب خطرناک الارم خطرے کا گھنٹہ بجانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پلیز میری مدنی انتظار آپ سب سے میرے تمام مدنی چینل کے تمام آشکا نے رسول خواہ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں اب سب سے مدنی انتظار کرتا سیریس سنجیدہ ہو جائیے کی چیزیں یار قرآن پڑھنے نہیں آ رہا یار یہ تہارت کی باتیں کر رہا ہے سگرا کیا کبرا کیا اچھا غسل کے فرائض ہیں بزرگ کے فرائض ہیں جی ہاں تیم اس کے اپنے عقام ہیں بہت سارے میٹر ہیں علم ہے نا نہیں آتا نا سیکھیں اب آپ اس پر تھوڑا غور کریں یہ مدنی چینل ہے جو آپ اس پر دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ میں نے جو دعوت اسلامی سے پڑھا سیکھا سمجھا وہی میں آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں جب میں مدنی ماحول میں آیا تھا نائنٹی ون میں ڈیفینیٹلی یہ باتیں مجھے نہیں پتہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں موسٹلی باتیں نہیں پتہ ماحول ہی نہیں تھا کہاں سے پتا چلیں گی اسی پر میں غور کرتا ہوں جس طرح میں مدنی ماحول سے دور تھا اور میں نہیں جانتا تھا اس طرح کئی ایسے بلکہ کئی کیا بڑی تعداد ہے جو نہیں جانتی بےچاری آج آپ مدنی چینل پر بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نماز کیا ہے وضو کیا ہے غسل کیا ہے اچھا اب اتنی امپورٹنس باتیں آپ کو مدنی چینل پر بتائی سکھائی جا رہی ہیں آپ کو نہیں لگتا ایسا فیل ہو رہا ہے اس وقت کہ آپ کو لگتا ہو کہ کاش کے اس وقت سارے لوگ مدنی چینل کے سامنے بیٹھے ہوتے اور یہ سیکھ رہے ہوتے کہ یار یہ قرآن مجید کی علامت کیا ہے یہ تہارت کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نماز کی باتیں ہو رہی ہیں نماز کے فرائض و واجبات کی باتیں ہو رہی ہیں اور یار مجھے بھی نہیں پتا نوانے میرے کتنے دوستوں کو کتنے رشتے داروں کو اور جاننے والوں کو نہیں پتا ہوگا عمرے پر اتنے لوگ جا رہے ہیں درادر عمرے پر فلیٹیں جا رہی ہیں ان بچاروں کو احرام کا نہیں پتا ہوتا احرام بس یہ دو چادرے باندھتے چلے رہے احرام کے احکام کیا ہیں احرام کے مطلب کہ احرام میں کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا طواف کا نہیں پتہ ہوتا سی کا نہیں پتا ہوتا اور بہت سارے احکام ہیں ان کا نہیں پتا ہوتا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ آپ کو میری باتوں کو یقین کب آئے گا جب آپ کو علم ہو جائے گا کہ یار یہ باتیں عمرے کے لیے اور حج کے لیے اور احرام کے لیے ضروری ہوتی ہیں نہیں پتا ہوتا پھر وہاں جا کر صرف ایسا تو نہیں نا کہ احرام باندھ کے صرف توافی کرتے رہنا پانچ نمازیں تو عمرے پہ جا کر بھی آپ نے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی جب پانچوں نمازیں آپ نے عمرے پہ جا کر پڑھنی ہے نفلیں پڑھنی ہے وہاں ٹائم اتنا ہوتا ہے لاکھوں لاکھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر قزائے عمری ہوتی ہے جی ہاں پچھلی نمازیں قزا ہوتی ہیں وہاں اتنا وقت ہوتا ہے کزائے عمری ادا کرنے کا یہاں بھی وقت ہوتا ہے سستی کی بات کر رہا ہوں یا سستی ہے وہاں دور اور کام ہی نہیں ہے جو عمرے پر جا رہے ہیں تو قزا نمازیں کیسی کیا کس طرح ادا کی جاتی ہیں اچھا پھر سفر میں ہوتے ہیں ایک تعداد ہوتی ہے جو مسافر ہوتی ہے شرعی مسافر ہوتی ہے اب مسافر کی نماز کا طریقہ کیا ہے یہ نہیں پتا فرض نماز کیسے ادا کر رہی ہے یہ نہیں پتا اچھا مطلب کہ احرام ہی ناپاک ہو گیا اب احرام کو میں کیسے پاک کروں پاک کرنا آتا نہیں ہے رزو کرنے آتا نہیں ہے ایسا نہیں پاک کرنے کے لیے بیٹھوں کپڑے کو خود اپنے آپ کو اپنے بدن کے حصے کو ناپاک کر بیٹھوں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے ایزی نہ لیں ایزی نہ لیں سیکھیں جب سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے آپ کو لطف آئے گا مزہ آئے گا تو جو ہمارے سائے محترم نے سوال کیا اس کی میں آپ کو جواب یہ ارض کروں گا کہ آپ دارالفتہ علیہ سنت میں مفتی صاحب سے رجوع کر لیں سلح الحبیب صلی اللہ علی علی محمد آج ہم آپ کو ایک نئی چیز دکھانے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماضی میں علم میں یہ باتیں رہی بھی ہوں کہ کون سا حرف کس طرح پڑھیں گے تو معنی کیا بن جائے گا ذرا مدنی چین کے اسکرین پر دکھائیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں دیکھیے صحیح اوپر لکھا ہوا ہے احد احد یہ اس کا مطلب ہے اکیلا ہم اگر پڑھیں مثال کے اب غلط کیا لکھا ہے احد احد کا مطلب ہے بزدل کمزور اب یہ اب یہ دو لفظ آپ کے سامنے ٹھیک ہے مدھی کے ناظرین اب آپ دیکھیے یہ احد اکیلا یہ کہاں ہم استعمال کرتے ہیں مشہور ایک جگ... آ... سورت ہے سور اخلاص کہ ہم پڑھتے ہیں قل ہُ اللہ احد اے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے اکیلا اللہ ایک ہے اللہ ایک اب احد کے معنی آپ نے یہاں پر دیکھے اور اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم احد کی جگہ پر احد پڑھتے ہیں یعنی کہ آپ سمجھے کہ احد پڑھنا کیا کتنا غلط ہو جائے گا احد پڑھنا معنی بدل گئے تو ہاں ادا کریں آپ مدنی چینل کی اسکرین پر اگر بیٹھے سن رہے ہیں تو میری مدری نتیجہ یہ ہے کہ ہا ادا کریں ہاٮٔے ہا, ہا یو کریں جیسے نہیں میٹ کی گولی کھاتے ہیں ٹھنڈک سے نکلتی ہے ہا کریں بھلا بڑے بوڑھے جو بھی آپ ہیں کوئی عادت نہیں ابھی آپ کو میں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں تو اس طرح یہ ایک طرح سے میں آپ کو سمجھے کہ چھوٹی سی مش کرا رہا ہوں کہ اس مش سے یہ ہوگا کہ آپ کا یہ جو تلفظ ہے یہ کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا یہاں میں بالکل دیتے ہیں کہ یہاں میں سارے تلفظ درست تو نہیں کروا سکوں گا یہاں میں جسٹ ایک آپ کو پہچان دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پہچان ہو جائے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہاں ہماری مسٹیک کیا کیا ہیں اب آپ دیکھیے کہ آپ قرآن پاک کے اندر جب سورہ اخلاص پڑھتے تھے تو سورہ اخلاص کو آپ کس طرح پڑھتے تھے نورمالی طور پر جن کو عہد پڑھنا نہیں آتا وہ کس طرح پڑھتے کل ہو اللہ وحد کل ہو اللہ او اب کا بھی منہ ہونٹ گول نہیں ہوتے احدر میں کلکلا ہے یہ ایک الگ بحث ہے احد کنزول ایمان میں اس کا ترجمہ ایک ہے تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے تو یہ معنی آتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم ہا کو ہا کی طرح پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے بزدل کمزور اب میں نہیں بیان کرتا اب آپ سوچیں کہ اس کے معنی کیا بن جائیں گے اگر آپ احد کی جگہ پر اہد پڑھیں گے تو اور ذکر رب کریب کا ہے تو یوں اپنے شروع کو درست کیجئے دوسرا دکھائیے اب یہ دیکھیے کتنی یہ الگ ایک مثال دی اب حاجی حج کرنے والا حاجی ہجوک کرنے والے نہیں مزمت کرنے والا ارہ حاجی حاجی نہیں ہے حاجی حاجی تو آج ہا کی مشق کریں جتنے بھی ہمارے مدنی کے ناظرین ہیں ہا کی مشق کریں کہ یہ ح جی ہا حاجی حاجی ہاجی آنی حاجی جی نہیں احد ہا احد اسی طرح ہا کو الحمد کے ساتھ بھی صحیح پڑھنا پڑے گا آپ کو الحمد للہ چلیے دکھا دے الحمد بھی اب دیکھیں حمد الحمد للہ. تمام خوبیاں اللہ کے لیے حمد کہتے ہیں خوبی اور شکر کو اب حمد کی جگہ پر اگر ہمدو پڑیں گے دال پیش دو ہم آگ کتنے ماہی بدل گئے تو اب اس کو بھی ہاں کو درست پڑھنا ہے الحمد الحمد للہ الحمد للہ الحمدوللہ ٹھیک ہے الحمد نہیں پڑھنا میں امید کروں کہ آپ نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے کچھ مشق کی ہوگی یہ میری نیت ہے میں انشاءاللہ روزانہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو مشق کراؤں گا یہ تھوڑی دیر کا یہ ہم نے سلسلہ رکھا ہے تاکہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدنی چینل کے جو آشکان رسول ہیں یہ قرآن درست پڑھنے کا اللہ کرے جذبہ نصیب ہو کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کو ملاق سمجھائیں یار آپ کو درست پڑھنے نہیں آتا لیکن وہ نہیں مان رہے ہوتے مگر الحمد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے فیکس اینڈ فیگر لا رہے ہیں پوری سیچویشن آپ کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ واقعی ہمیں درست پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا اب یہ تو صرف ہاں کی تین اگزامپل دی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے حروف قرآن کریم کے آپ کو بتانے اور سمجھانے باقی ہیں اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شہزادی کوٹ ماشاءاللہ اللہ عمران بھائی ایک بار پھر میرے رب کا کلام بے مثال اور بے مثل جیسے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال اور بے مثل بنایا اسی طرح محبوب کریم کی وجہ سے قرآن کریم بھی بے مثال اور بے مثل ہے الحمد رب العالمین قرآن سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ ماشا اللہ, اللہ باللہ ہر روز اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہو رہی ہیں اللہ تبارکبۃ اللہ میں صحیح قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر کما حق کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو بھی خوب کو برکت عطا فرمائیں آئیے دیکھتے ہیں شان نزول جس میں قرآن ہے یہ احسان نضول سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج جو آپ کے سامنے شان نزول میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کے پیچھے کی ایک بڑی واقعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم جب اپنے صاحبہ کرام علیہمردوان کو کوئی بیان فرماتے نصیحت فرماتے واض و تلقین فرماتے تو صاحبائی کرام علیہمردوان یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی توجہ مزید لینے کے لیے یعنی کوئی لفظ ان کی سننے میں نہ آتا پراپر تو یہ کہتے رعین یا رسول اللہ رعین یا رسول اللہ رعین یا رسول اللہ یعنی یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے تو یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا ہمیں موقع آتا فرمائیے تو یہ جیسے کہ بھائی واز ہو رہا ہو تو صاحب کرام علیہ مردمان وہاں حاضر ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واس فرما رہے نصیحت فرما رہے تلقین فرما رہے ان کو تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں تو ایسے موقع پر کلام کو صحیح سمجھنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ رائنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب ہمارے حال کی رعایت فرمائیے اب یہود کی لغت میں یہ کلیمہ بے ادبی کے معائنہ میں بھی استعمال ہوتا تھا وہ اسے غلط معائنہ میں استعمال کرتے تھے اور اس کو اس انداز سے کہتے تھے کہ اس کے برے معائنہ بنتے تھے اب جب وہ برے معینہ کے ساتھ استعمال کرتے تھے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے آپ نے ایک روز یہ کلیمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا اے خدا کے دشمنوں تم پر اللہ کی لانت اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلیمہ سنا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا یہ صحابہ کرام کی عشق رسول کی کیفیت ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے بڑا عشق رسول تھا صحابہ کرام علیہ مردوان کا تو ان کو بڑا مطلب وہ تو جلال میں آ گئے سات دن رضی اللہ کہ اب اگر کسی نے اس طرح کا کہا تو میں اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دوں گا سو قتل کر دوں گا میں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اس طرح کہہ رہے ہیں یہ بد نیتی کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور برے معائنہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمیں تو سمجھا رہے ہیں مگر آپ کے اپنے مسلمان تو یہی کہہ رہے ہیں یعنی آپ کے اپنے لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں تو اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی وہ آیت کریمہ کیا نازل ہوئی آئیے کریم سنتے تقولوا راعنا اوہل امن تکول وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ زب اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اب آپ غور کیجئے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معینہ کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم عطا کیا گیا اب میرے سامنے ہے سیراۃ الجین یہ تفسیر قرآن ہے میری ایک بار پھر مد انتجا ہے تمام عشقان رسول سے برائے کرم مختوط المدینہ سے اب سیرات الجینان فی تفسیر القرآن اس میں ترجمہ کنز ایمان بھی شامل ہے آسان ترجمہ بھی شامل ہے کنز العرفان کے نام سے اس میں انشاءاللہ آپ کو بڑی مدد ملے گی اور بہترین تفسیر ہے سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے معنی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کا جو انداز مبارک ہے اس کو سمجھنے کے لیے تو سات جلدیں اس کی آ چکی ہیں یہ سورہ بقرہ کی پہلی جو پہلی جلد ہے سرات جنان کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چار تھی جس کو بھی آپ نے سنا اس آیت کریمہ کے تحت سرات جنان میں بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے کہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ان کی جناب میں ادب کا لحاظ رکھنا یہ فرض ہے اور جس کلیمے میں ترک ادب کا معمولی سابی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا یہ منع ہے ممنوع ہے ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شریعت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس الفظ کے دو معائنہ ہوں اچھے اور برے اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کئے جائیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ادب کیا جو معاملہ ہے اس کی بھی یہاں پر بڑی امپورٹنس بیان کی گئی اور وہ امپورٹنس یہ ہے رب العالمین خود سکھاتا ہے یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کا جو ادب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام خود جاری فرماتا ہے یہ کتنی عظیم بات ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے کہ واقعی قرآن پاک میں کئی ایسے مقامات آپ دیکھیں سورہ حجرات دیکھ لیجئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس طرح ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کھول کھول کر بیان کیا چلنے کے حوالے سے اسی طرح بات کرنے کے حوالے سے آواز کے حوالے سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در دولت پہ جاؤ تو وہاں کے حوالے سے کس طرح تم نے وہاں حاضری دینی ہے حتیٰ کہ تم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو یعنی سرکار کے پاس ہم حاضر ہیں صحابہ کرام سے بیان کیا ہوتا ہے اس وقت تمہیں کیسے اٹھنا ہے کب جانا ہے اتنے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان فرماتا ہے کہ کیا بات ہے مدینے کی تو مٹھے مٹھے اسلام بھائیو یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمال درجے کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے ان کی تعظیم کیسے کرنی ہے اس کا درس اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں عطا فرماتا ہے اسی آیت کریمہ میں ایک وقت میور اور غور سے سنو یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت اب یہ صاحبۂ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب میرے نبی کلام فرما رہے ہیں تو وقت اس وقت ہماتن گوش ہو جاؤ تاکہ تمہیں یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ توجہ فرمائیں کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کوئی آپ سے کلام کر رہے ہیں تو آپ ہماتن گوش ہو کر سنیں جب ہم آسنگ گوشت ہو کر سنیں گے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور ویسے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام پاک کی تو کیا بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کلام فرماتے نا تو لفظ ایسے نکلتے جیسے موتیوں کی لڑیاں نکل رہی ہیں آئے ہائے ہائے ہائے ایسے نورانی کلمات ہوتے تھے جیسے موتیوں کی لڑیاں نکل رہی ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم کے ان کلمات میں حروف گنتی کر لے تو وہ گنتی کر سکتا تھا اتنا خوبصورت کلام تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلی, والی وسلم کا تو اس کے لیے سمجھنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے اچھا پھر فرمایا ولیل کافرین اور کافروں کے لیے یعنی جو یہودی سعید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے استائم بھائیو یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امبیا کرام علیہسلاسلام کی جناب میں بے ادبی یہ کفر ہے اب یہاں پر میں ضرور یہ مدنی پھول عرض کروں گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی تمام عاشقہ رسول کے لیے دیکھیں اس میں صحبت کا بڑا اثر ہے آپ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں کس کے ساتھ آ رہے ہیں کس کے ساتھ جا رہے ہیں کون اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہم صلاحت وسلام صاحب کرام اہل بیت امہات ہاتھ دیگر صحابیات بزرگان دین کا ذکر کو کیسے کرتا ہے اس کی ادائیگی کیسے اس کی زبان کیسے چلتی ہے اب جیسے دعوت اسلامی کا بہترین ماحول دیکھ لیجئے ماشاءاللہ یہ مذہب مہذب اہل سنت کا ایک اپنا ایک اپنا انداز ہے اور الحمد للہ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات ہیں امیر سنت نے بھی تعلیمات دی ہیں کئی علماء آپ کو شاخ کیسے ملیں گے جو بڑے خوبصورت انداز سے کلام کرتے ہیں اب سرکار میں جیسے کہ نبی پاک اب میں نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالیٰ اس طرح زبان سے نکلے گا اس طرح کئی آپ کو اس اسلام میں ملیں گے جو بڑی محبت سے پیار سے حضرت سید اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو ربی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو اللہ کے پیارے حبیب کے جب نام آئے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کا نام لیں گے تو جل جل جل جلا لہو تعلیٰ وہ جس کی شان بڑی بلند ہے تو اس طرح کے کلمات جب امہات المومنین کا ذکر آئے گا میری امی جان اللہ تعالی ایک رحمت نازل فرمائے ام المومنین حضرت سعیدون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو بےحد محبوب تھی ان کا ذکر مبارک ہوگا تو کتنا خوبصورت اور پیار بھرا میٹھا ادب میں ڈوبا ہوا کلام کرنا پڑے گا میری امی جان ہے میری ماں ان پر قربان اتنی پیاری امی جان ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی محبت کرتے تھے اور انہوں نے امت تک بڑی علم اور بڑی معلومات پہنچائی ہی ہیں مفتیاں تھیں بڑا علم تھا ان کے پاس اسی طرح ہماری امی جان ام امنی حضرت سیدتوں نے خطیت القبرہ ربی اللہ تعالیٰ آ کتنا اعلی بلند مقام اس طرح دیگر ازواج متحرات کہا جاتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج تو وہ بھی حسب ضرورت تو کہنے میں حرج نہیں ہے لیکن امیر سننا تو اس کو پسند کرتے ہیں کہ زیادہ تر کہا جائے او المومنین مومنوں کی مائیں اتنا خوبصورت انداز ہے نا یہ بھی ادب کی بات ہے نا ادب حضور سیدی غوث آزم عل رحمۃ اللہ عرآم حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت داتا گنج بخش علی حجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح ہم صاحبۂ کرام کے ساتھ ساتھ دیگر اولیاء کرام کی امام اعظم کی امام مالک کی امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمهم اللہ تعالی ان کا ذکر کریں تو ایک ادب کی زبان ہوتی ہے احترام کی زبان ہوتی ہے اور آدمی ان کا جب ذکر کرے یعنی ہم اپنے والد کا بھی با... میں نے باپ نہیں کہا والد کا باپ بھی والد ہے والد بھی باپ ہے لیکن والد کا لفظ تھوڑا سا سو زیادہ اس میں ادب آ جاتا ہے یہ ان سے ملے یہ میرے باپ ہے بات تو درست ہے مگر اگر کیا ہوگا کہ ان سے ملے یہ میرے والد ہیں ان سے ملے یہ میرے... میری ماں کا شوہر ہے تو بات تو درست ہے لیکن ایک اپنے والد کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اتنی ادب کی زبان ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں کرنی چاہیے اور کرنا ہی چاہیے اس کو ہی لوگ پسند کرتے ہیں تو جب اللہ تعیلہ کا ذکر ہو اس کے پیارے حبیب حبیب الہبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو صاحبۂ کرام علیہ الدوان کا ذکر مبارک ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ہو صدیق اکبر، تو کے اکبر تو آشی کے اکبر ابی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہتے جائیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ و کریم کا ذکر مبارک تو کتنا مزہ آتا ہے نا اب یہ آپ اٹھے بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں آپ کا آنا جانا کس کے ساتھ ہے یو یوں پھٹے اس کو مطلب کہ بزرگوں کا نام لینے کی تمیز نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول ازب وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کس ادب اور احترام میں ڈوبے ہوئے انداز میں کرنا چاہیے یہ نام لینے کی تمیز نہیں ہے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنائے تو اس کو حدیث سے پاک بیان کرنے کا ادب تک نہیں آتا تو اسے سیکھا کہ آج تک اور آپ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ با ادب ادب کے ساتھ رہیے ادب انسان کو پار لگا دیتا ہے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو ادب پار لگا دیتا ہے ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہیں وضو فرما رہے تھے پانی اوپر سے آ رہا تھا جھرنا نیچے کی طرف سے رہا تھا پانی اب وضو فرما رہے تھے اوپر ایک شخص تھا جو گناہ گار فاسی کو فاجر تھا یہ وہاں دو تھا اس کی نظر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر پڑی جو وضو فرما رہے تھے اس کے ذہن میں خیال آیا یار میں گناگار سیاہ کار بدکار میرے ہاتھ پاؤں سے لگا پانی حضرت تک پہنچے یہ درست نہیں ہے وہ وہاں سے اٹھا اٹھ کر نیچے چلا گیا اور یہ چلا گیا اتنا نیچے کہ اب امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ اور پاؤں سے لگا پانی اس تک آ رہا ہے اور وہ اسے تبرک کی طرف اور محبت اور احترام سے اپنے اوپر لگا رہا ہے ادب بزرگوں کا ادب انتقال ہو گیا اس کا کسی نے خواب میں دے کر پوچھا ماں اللہ کا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس روز کے ادب نے میری بخشش کروا دی میری مخفرت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ نے جن کو مقام دیا ہے ہم ان کی عزت کر رہے ہیں نا جن کو مقام قرآن کے ذریعے ملا حدیث کے ذریعے ملا ہم اس کی عزت کر رہے ہیں شہرت ان کو بھی ملی ہوئی ہے جن کو قرآن بھی ملا ہے حدیث بھی ملی ہے اور اسلام و دین کی نورانیت و روشنی ملی ہے ان کی بھی شہرت ہے اور ان کی بھی شہرت ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف چلے ہوتے گانے گا رہے ہوتے ہیں فلموں میں ناچ گانا کر رہے ہوتے ہیں بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں بے پردگیاں کر رہے ہوتے ہیں بے حیائیوں کا مطلب کہ وہ طوفان برپا کرتے ہیں کودتے ہیں ناچتے ہیں گاتے ہیں گواتے ہیں گناہ کرتے ہیں گناہ کرواتے ہیں بد نگاہی کرتے ہیں بد نگاہیاں کرواتے ہیں اور جو بولو وہ کم ہے تو شہرت تو ان کو بھی ملتی ہے مگر دونوں کی شہرت میں کتنا فرق ہے ایک کی شہرت ایک کی عزت ایسی ہے ایک کا مقام ایسا ہے کہ اس کی عزت کرو اس کا احترام کرو اس کا ادب کرو تو اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں ہوتے مشہور ہیں لیکن پھانسی کو فاجر ہوتے ہیں گناہ گار ہوتے ہیں اور ان میں بعض وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کی تعظیم کرو تو اللہ تعالی کا عرش کامتا ہے یہ بھی اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر تو یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب عطا فرمائے احترام تا فرمائے چلا دیں. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد احمد مصطفیٰ مصطفیباد شیئر کر رہا ہوں اشاء اللہ مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی اپنی خوبصورتی میں آلہ ہے اور ماشاء اللہ سرج نگرانی شورا کے سلسلے بہت ہی پیارے بہت شوق سے بہت دل لگی سے دیکھتے ہیں اور الحمدللہ جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے اس میں رموز ڈیری بتائے جاتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھا اور نالج میں اضافہ اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے بہت ہی بہترین ہے اور میری نگرانی شورا کی بارے میں ریکویسٹ بھی ہے کہ یہ رموزۂ اوقاق جو ہے نا مدنی چینل پر وقتاً وقتاً جو ہے نا چلاتے رہیں اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ اللہ آپ کو بھی جزاک خیر عطا فرمائے کال چلائیے علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد مفتی نظر والا ماشاء اللہ میرے رب کا سلام سلسلہ اللہ تعالی مدنی چینل کے تمام سلسلوں کو دن پچیسویں رات چھبیسویں ترقی عطا فرمائے عرض یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ دی سلسلہ دیکھنے سے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے الحمد للہ ارد یہ ہے کوئی ایسا سلسلہ کیا جائے کہ ہر دہلی حلقے میں ہمارے مجبور اسلامی بھائی کوئی کاری صاحبان مدنی مرکز کی طرف سے مدینہ مدینہ انشاءاللہ اس کے مدنی فوائدوں وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ یہ تو دعوت اسلامی کا بہت پرانا مدنی کام ہے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اور یہ ہر ذیلی حلقے میں اس کے نفاذ کی ہماری تحریک ہے مدنی تحریک ہے اور کم و بیش نوے ہزار سے زیادہ مدنی ذیلی حلقوں کا ہمارا مدنی جال بچھا ہوا ہے جہاں پر ہم ذمہ دار بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں بلکہ شاید بانوے ہزار سے زیادہ کے ذیلی حلقوں کا ہمارا نظام بنا ہوا ہے اور وہاں پر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ذیلی حلقے بنیں گے اور اسلامی بھائی متعین ہوں گے اور مدرس المدینہ بالیگان کی ترکیب بنے گی یاد رکھیے دعوت اسلامی کے پاس قرآن کریم پڑھانے والے ہزاروں اسلامی بھائی ہیں قرآن کریم کی تعلیم دینے والے قرآن کریم سمجھانے والے قرآن کریم سکھانے والے دعوت اسلامی کے ہزاروں اسلامی بھائی ہیں جو الحمد ان میں ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے جو بالکل فی سبھی دلہ قرآن کی تعلیم عام کرنے میں مصروفی آپ کوشش کیجئے کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی کام کو اختیار کریں اور اپنے قرآن پاک کو درست کریں اللہ ہم سب کو قرآن مجید درست پڑھنے اس, پر اس کو سمجھنے اس کو عمل کرنے کو تو عطا فرمائے